صلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربعين من ال جناب تھی ومن الجمہ ومن غسل الحجامتی اومن ابو داود پواہ ابن نسینہ پیج نمبر ایک سو پندرہ پر حدیث نمبر ایٹی نائن نمبر کی حدیث ہے ایٹ نائن ایٹ نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ آج کچھ حوصلے کے بارے میں یہ حدیث بیان کی جائے گی یا اس سے ابتدا کی جا رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے یا چار اوقات میں چار حالات میں غسل کیا کرتے تھے منل جناب جنابت سے یعنی میا بیوی بی کے ملنے کے بعد اور پیچھے پیچھے حدیث گزر چکی ہے احتلام بھی کسی کو ہو جائے تو اس حالت میں بھی حوصلے کرنا ضروری ہے تو غسل جو ہے جنابت سے کیا کرتے تھے ویومل جمعاتی جمعہ کے دن بھی حسل کیا کرتے تھے غسل جنابت واجب ہے فرض ہے اور جمعہ کے دن کا غسل کرنا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اکثر علماء جمہور علماء جن کو جمہور کہا جاتا ہے اکثر علماء کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ مستحب اور سنت ہے لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں واجب کلف سے آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے تاکیدی حکم ہے کہ جمعہ کے دن غسل ضرور کر لینا چاہیے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے کیونکہ آگے حدیث آ رہی وومن الحجامتی اسی طرح سے پچھنا یا سینگھی لگوانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے اس میں کئی طرح کے غسلے کو شامل کیا ہے واجب کو بھی اور مستحب کو بھی اور جیسا کہ حجامہ یا پچھنا لگوانے پر غسلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے پچھنا یا حجامہ یا سینگی سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ لوگوں کو جی انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو کپنگ آپ پچھلے زمانوں میں سنگھ جانور کے سینگ کو لے کر کے کچھ لوگ حجام ہوا کرتے تھے حجام عام طور سے ہم لوگ نائی کو کہتے ہیں پہلے نائی لوگ یہ کام کیا کرتے تھے سینگ سے کسی جس جسم کے جس حصے سے جس خون نکالنا فاسد خون نکالنا ہوتا تھا اس جگہ زخم لگا کر کے بلیڈ سے آردار چیز سے پھر اس میں سینگ کو اچھی طرح سے لگا کر کے طاقت کے ساتھ پھر دوسری طرح سے پتلے والے حصے سے حجامہ, حجامہ لگانے والا پشنا لگانے والا خوب زور سے منہ سے کھینچتا تھا تو جسم کے حصے سے کہ جو جسم کے جو فاسد اور گندے خون ہوا کرتے تھے وہ باہر آ جایا کرتے تھے اور اس کی بڑی فضیلت ہے آج مشین کا دور ہے کہ مشین سے وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑا اہم علاج ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات میں ہر آسمان کے فرشتوں نے مجھے ہاں یہ مشورہ دیا کہ میں اپنی امت کو حجامہ کے ذریعے سے علاج کرنے کا حکم دوں بہت اچھا علاج ہے یہ اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس علاج کو بڑا بہت کم استعمال کرتے ہیں میں نے بھی آج تک پچھتا نہیں لگوایا جبکہ یہاں تہلیا میں یا دوسری جگہوں پر ہے لگانے والے بڑا اچھا اور عمدہ علاج ہے تو یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشنا لگوانے کے بعد وضو بھی نہیں کرتے تھے باوضو ہوتے تھے پشنا لگا کر کے آپ جا کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ, یہ غسل بھی مستحب ہے سن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں وہ من غسل میتی اسی طرح سے میت کو غسل دینے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا بھی سنت ہے واجب نہیں ہے جیسا کہ تمام حدیث اس پر دلار کرتی ہیں تو اس سے حدیث کے اندر چار طرح کے غسلے کا بیان ہوا جس میں ایک غسل فرض ہے باقی جمعہ کے دن کا غسل اور پسنا یا سینگھی یا کپنگ کروانے کے بعد اور اسی طرح سے میت کے غسلے دینے کے بعد ان تین اوقات میں تین حالات میں غسل کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے سنت ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في قصه ثمامه بن اوسالم عندما اسلم وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبد الرزاق واصل متفق عليه ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے اس قصه میں جسم میں کے سماما ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا اور پھر جب وہ اسلام لانے کی غرض سے حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, کے ان کو حکم دیا کہ غسلے کریں یعنی یہ دش اس تعلق سے ہے کہ غیر مسلم اگر اسلام لانا چاہتا ہے تو اس کو غسل دلا کر کے یا اس کو غسلے کہہ کر کے ہاں بھائی اس کر کے آؤ تب کلمہ پڑھیں یا اسلام لے آئے تو اس اس کو کروایا جائے اس طرح سے اس کا بیان ہے یہاں پر حضرت فمام ابن وصال رضی اللہ تعالی عنہ. یہ یما کے رئیس اور گورنر تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے ایک غلط نیت سے آئے تھے نیت کیا تھی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو جنہوں نے ان کی نظر میں یہ فتنہ پھیلا رکھا ہے آج ان کا کام تمام کر دیں گے اسی نیت سے وہ آئے تھے لیکن پکڑے گئے بھی. جب پکڑے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دو اب اس زمانے میں باندھنے کا کیا وہ تھا جو بھی جس طرح طریقے سے انہوں نے مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کی ان کی, کی تکریم کریں ان کی عزت کریں کھانا پینا دیں ہر طرح سے ان کی خدمت کریں مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کو اس لیے رکھا تھا تاکہ قرآن سنیں پانچ وقت نماز ہوتی ہے مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں دین کی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن تین وقت میں مغرب عشاء اور فدر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ سمامہ کیا حال ہے تو سمامہ نے کہا کہ ان تقتل تقتل زمین و ان تو نے ان اگر آپ قتل کریں تو میں قتل کا مستحق ہوں اس لیے کہ میں آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا اس لیے قتل کا مستحق ہوں بعض لوگوں نے اس کی تصویر یہ بیان کی ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لینے والے موجود ہیں میرا خون رائے گا نہیں جائے گا لیکن پہلے معنی کو زیادہ اہمیت دی گئی اور اگر آپ مجھے میرے اوپر احسان کر کے چھوڑ دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور پھر آدیش کا دوسرا بھی لفظ ہے کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال مل جائے گا مجھے چھوڑ دیجیے تین دن اللہ کے رسول صلی اللہ تینوں دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم آتے رہے اور ان سے یہی سوال کرتے رہے اور ان کا جواب بھی یہی ہاں ملتا رہا چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فماما کو چھوڑ دو آزاد کرو چلو معاف کر دو چھوڑ دیا فماما نے تین دنوں تک قرآن سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے ہاں صاحب کرام کے اخلاق کو دیکھا بہت متاثر ہوئے بجائے اس کے کہ جا کر کے ہاں اپنی قوم کے پاس جائیں کہیں جا کر کے بعض روایتوں میں ہے کہ غسل کیا انہوں نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کلمہ پڑھ لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اہل مکہ تک ایک دانہ نہیں پہنچنے دوں گا کیونکہ یمامہ سے ان کی تجارت تھی یا یمامہ کے راستے سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے غلے وغیرہ آتے تھے یہاں مکہ وغیرہ میں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو بالکل میں ان کا ان کے غلے بند کر دیتا ہوں اور بھوکے مر جائیں گے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اسمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں تو اس طرح سے ان کے قصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا تھا کہ یہ جائیں اور غسلے کریں تو اس غسلے کو علما نے کہا ہے کہ یہ غسلے واجب ہے بہت سارے اما کے نزدیک یہ غسلے واجب ہے امام مالک امام شاہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اور امام ابو امام ابو حنیف رحمت اللہ ہاں علیہ یہ غسلے بھی مستحب ہے لیکن اس میں ایک بات یہ کہی جائے گی اگر اسلام لانے والا پاک و صاف ہے پاک و صاف ہے کیونکہ کافر لوگ عام طور سے غسل وغیرہ کا خیال نہیں کرتے جنابت بھی ہو جاتی حالت جنابت میں بھی ہوتے ہیں تو غسل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو اس لیے مطور احتیاط کے پتہ نہیں پاک ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے اس لیے جو ہے ان کو غسلے کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہتر یہی ہے کہ ان کو غسلے کرا دیا جائے اگلی حدیث ہے وہاں نبی سعید الخری رضی اللہ عن ہوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جمبن سبا اس کو کتب ای ستا اور امام احمد بن حمب الحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم اور سننے اربع اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے ترجمہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر محتلم کا مطلب, مطلب بالغ پر تو اس حدیث کے پیش نظر بہت سارے لوگوں نے علماء نے کہا ہے کہ غسل جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے جبکہ ایک حدیث اور آ رہی آگے وان سمر جم ددی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبا جمعاتی فبیحا و نمت ومن نے فالغسل افضل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تو وضو کرنا اس کے لیے بہتر ہے اور اچھی اچھی بات ہے اور اگر غسل کرے تو غسل افضل ہے تو ان ساری حدیثوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے ایک جگہ واجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ فرمایا کہ وضو اگر کوئی کر لے تو کافی ہے اور غسل افضل ہے تو ان ساری حدیثوں کی روشنی میں کہا گیا کہ غسل جمعہ کے دن کا غسل واجب نہیں ہے البتہ زیادہ بہتر اور افضل ہے اس سلسلے میں کچھ پوچھنا کسی اور طرح کا غسل جی ہم سوال آیا تھا کہ اگر جمعہ کے دن جنابت کا بھی غسلے کرنا ہو کسی کو اور جمعہ کا بھی غسل کرنا ہو تو کیا وہ دو غسلے کرے گا کہ ایک غسلے سے کام چل جائے گا ہاں ایک غسلے سے دونوں نیت ہوگی اور دونوں غسلے اس کے ہو جائیں گے دو غسلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی اور کوئی سوال اس جنابت کا طریقہ آگے غالبا رہا چلیں وان علی نبی اللہ تعالی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن ما لم يكن احمد وحسنه وصححه ابن حبان علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حال میں قرآن پڑھایا کرتے تھے سوائے جنابت کی حالت کے کی کیا ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے جبکہ کہ آپ جنوبی نہیں رہا کرتے تھے گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مختلم ہے احتلام ہو گیا ہے یا جنابت حصل جنابت کی ضرورت ہے اس کو تو ایسی حالت میں قرآن نہ مرد پڑھے نہ عورت پڑھے یہ قرآن کا احترام قرآن بغرض تلاوت کوئی نہ پڑھے حالت جنابت میں اس سے یہ پتا چلا حدیث صحیح ہے اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وان ابی سعید نیل رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فلی بے انشت ولی الربات یا نائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نام و جنوب المن غیر یہاں <تصفيق> پر ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے کیا اس تعلق سے جنابت کے تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سے اپنی بیوی سے ملاقات کرے ہم بستری کرے پھر دوبارہ اس سے ملنا چاہے ہم بستری کرنا چاہے تو اسے اس چاہیے کہ وہ وضو کر لے یعنی دو بار ملاقات کے درمیان دو بار ہم بستری کے درمیان بیچ میں وضو کر لے پھل یا وضو کر لے اور یہ روایت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر ہے حاکم کے اندر امام حاکم نے ایک لفظ زیادہ کیا ہے اضافہ کیا ہے کہ فائن نہ یعنی دوبارہ ہم بس طریقے بستریقے لکھ لیے اس میں زیادہ اس سے وضو کرنے کی وجہ سے زیادہ چستی اور ایکٹیوٹی پیدا ہو جائے گی ہاں اس سے آدمی کے اندر زیادہ نشاط پیدا ہو جائے گا یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا تو یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ وضو کرنا کیا کہتے ہیں یا تو کے لفظ سے کیونکہ یہ فعل امر ہے امر غائب کا سیوا ہے یہ اور امر کس کے لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو وہاں پر اگر کوئی ایسا ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کو وجوب سے ہٹا دے تو وہاں پر امر کس پر دلالت کرتا ہے وجوب پر بات اتنی سمجھ میں آئی کہ نہیں ہاں اصول والی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں اکثر لوگوں کی نہیں سمجھ میں آئے ہو اگر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم میں آئے کہ یہ کام کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں کس پر دلالت کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ کام کرنا بات ہے ٹھیک لیکن وہیں پر ایک دوسرا حکم میں موجود ہے یا دوسری حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے نہ کرنے کے سلسلے میں کچھ فرمایا یا مشورہ دیا تو کیا سمجھ میں بات آئے گی کہ وہاں پر جو پہلی حدیث میں آپ کا حکم ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے ضروری نہیں ہے کرنا بلکہ آدمی چاہے تو کر لے کیونکہ دوسری طرف ایسا بھی موجود ہے اور ایسا بھی موجود ہے تو آگے دیکھیں آگے ایک ٹکڑا اور ہے سنن نے اربا کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عرح سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے جنابت کی حالت میں ینام وہو وہ جنوبن آپ جنابت کی حالت میں سو جایا کرتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے آگے ہے بنغیر سمان بغیر پانی کو چھوئے ہوئے بغیر وضو کے کہہ لیجئے بغیر پانی کو چھپانی چھوتے ہی نہیں تھے ہاں اس کے بعد جناب حالت جنابت ہونے کے بعد آپ اسی حالت میں سو جایا کرتے تھے پانی چھوتے بھی نہیں تھے یہاں پر حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث معلول ہے یعنی حدیث کے اندر علت ہے جبکہ حدیث کیا ہے دوسرے علماء نے کہا کہ حدیث صحیح ہے شیخانی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ, وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے تو وضو کر لے. آدمی اگر اپنے اندر زیادہ رشاد پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس حدیث میں کیا ہے کہ اس پہلی حدیث سے پہلی حدیث سے علما نے یہ بات اخذ کی ہے کہ جنابت کے بعد آدمی کو وضو کر کے سونا چاہیے اور اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے بعد پانی شوتے نہیں تو دونوں طریقہ درست ہیں چاہے تو وضو کر لے اور چاہے تو بغیر وضو کے سو جائے اور فکر اس سے پہلے آج نوٹ کر کے وضو کرے غسل کرے اور پھر ماں کریں اس میں رخصت ہے اگلی حدیث ہے فرجه ثم فرجہ ثم تما الماء خلو اسابو في اصول الشعر متفق یہاں پر غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کیا کرتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابتدا کرتے تھے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اپنی شرمگاہ کو دھلا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے پھر شرمگاہ کو صاف کر کے یعنی سمجھ لیں کہ آپ بزو کو کیا کہتے ہیں ہاتھ دھونے کے بعد پھر نیچے والے حصے کی صفائی کیا کرتے تھے پھر آپ جو ہے زمین پر اپنے ہاتھوں کو مارا کرتے تھے روایت میں ہے کہ زمین پر ہاتھ مارا کرتے ہیں گویا کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو زمین پر مار کر کے مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا کرتے تھے آج صابن ہے اس کی جگہ پر مٹی کم لوگ استعمال کہاں کون استعمال کرتا ہر جگہ صابن ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ابتدا کرتے تھے ہاتھوں کو دھوتے تھے پھر اپنی شرمگاہ کی صفائی کیا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے دوسری روایت روایت میں ہے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں بزو کرتے تھے جب ہاتھ دھو تھے سر پر مساح کرنے کا وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسا کرنے کے بجائے اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے اور اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے تھے اور تین بار پانی اپنے جو ہے سر پر ڈالتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے داہنے طرف کے بالوں پہ بالوں کو ترکیا کرتے تھے اور پھر بائیں طرف یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم میں وضو میں ہر اچھے اور نیک کام میں نیک کام کی ابتدا کس سے کرتے تھے داہنے سے کانا یو حبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیارو فی تنا ہی و ترجلی ہی وفی وبو ہی وفی شن ہی کل ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سے ابتدا کو پسند کیا کرتے تھے اپنے جوتا پہننے میں سر میں بالوں میں کنگھی کرنے کے وقت اور اسی طرح سے جوتا پہنتے وقت وضو کرتے وقت وضو میں داہنے کا اور تمام اچھے کاموں میں تمام کاموں میں کی ابتدا کس سے کرتے تھے داہنے سے تو آج آل صلی اللہ علیہ وسلم داہنے طرف داہنی طرف پانی ڈالتے تھے پھر بائیں طرف اور تین بار پانی ڈالتے تھے اور پھر اپنے پورے بدن پر پانی پہنچایا کرتے تھے اور پھر آپ تھوڑا سا ہٹ کر کے یا آخر میں آپ ایک روایت میں ہے کہ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو دلہا کرتے تھے یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ لفظ مسلم کا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت میمون رض اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ پر پانی ڈال کر کے بائیں سے اپنی شرمگاہ کو صاف کیا کرتے تھے پھر آپ اپنے ہاتھ کو با... زمین پر مارتے تھے یعنی گویا کے مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے ف مسا یعنی مٹی سے آپ اپنے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں مسا کرتے تھے وہی مطلب ہے وہی آخری تم اتائی تو ہو وہی جال انف الما بھی ایک روایت میں ہے کہ پھر میں مندیل لے کر کے یعنی رومال لے کر کے آتی تھی آئی تو رومال کو آپ نے نہیں استعمال کیا بلکہ اپنے ہاتھی سے ہاں جیسے ایسے کرتے ہیں پانی کو جھاڑتے داڑھی سے آج ایسے آدمی غسل خطرہ بات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھی سے صاف کر لیا تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مندیل کو یا رومال کو لوٹا دیا تولیہ کو واپس کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اس لیے استعمال کیا کہ تولیہ استعمال کرنا یا جو رومال استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ جائز ہے درست ہے استعمال کر سکتے ہیں بعض حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو غسل جنابت کا طریقہ سب کو معلوم ہو گیا اور اسی روایت میں ہے بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وضو سے جا کر کے نماز بھی پڑھتے تھے الگ سے وضو الگ سے وضو نہیں کرتے تھے تو یہ وضو کافی ہے غسل کر لینے کے بعد پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وضو کر لینے کے بعد شرمگاہ کی صفائی کر لینے کے بعد وضو کر لینے کے بعد پھر بغیر پردے کے شرمگاہ پر ہاتھ نہ لگے کیونکہ بغیر پردے کے شرمگاہ پر ہاتھ لگ جانے سے وضو باقی نہیں رہتا ٹوٹ جاتا ہے سب کو سمجھ میں آ گیا اسلے غسل جنابت یا فرض غسل کرنے کا طریقہ کون صاحب بیان کریں گے ہاں ہاتھ اٹھائیے تاکہ جو ہے پتا چلے کہ آپ لوگوں نے یہ اسلے سمجھ لیا ہے نظرالدین صاحب چلیے آپ بتائیے کھڑے ہو کے بتائیے اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو جی, جی. اور اس سے پہلے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے لیکن بسم اللہ پڑھنا چاہیے جی نیچے کی شرمگاہ کو اور کوئی صاحب اور وضاحت کے ساتھ کوئی صاحب بتائے گی ہاں چلیے جی جی میں پاؤں کو دھو لے تو یہ طریقہ ہے اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں آپ لوگ کہ حوصلے بیٹھنے حسلے جنابت کرتے وقت جب اس میں آپ وضو کریں گے تو ہاتھ دھونے کے بعد مساہ نہیں کریں گے بلکہ مسا کی جگہ پر کیا کرنا ہے سر پر پانی ڈالنا ہے مسا کی جگہ پر سر پر پانی ڈالنا ہے تین بار اور داہنے سے ابتدا کریں گے اور پھر پورے بدن پر پانی پہنچا لیں گے اب اس میں دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے غسل جنابت کے وقت کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام گسلے کے وقت بھی اور اس غسلے کے وقت بھی پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے اگر کوئی کھلی جگہ میں نہا رہا ہے یا کہیں کیمپ وغیرہ ہے یا اس طرح سے تو پردے کا خیال رکھے کہ آدمی جو ہے ہاں دروازہ وغیرہ ہو تو لگا لے یا اگر باہر نہا نہ رہا ہو تو نیچے ہاں چڈی پہن کر کے نہ نہا لے انڈر ویئر پہن کر کے نہ نہا لے بلکہ پینٹ ہو یا لنگی ہو اس طرح سے نیچے یا اس کی رانے بند ہو گھٹنے تک مرد کی ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کی شرمگاہ تو وہ بند ہونی چاہیے اسی طرح سے پورے بدن پر اچھی طرح سے آدمی پانی پہنچائے یہ نہیں کہ جلدی جلدی چھوڑ لیا کہیں بھیگا کہیں نہیں بھیگا اس لیے جناب اسلے نہیں ہوگا تو پھر دی دی دی نماز وغیرہ نہیں ہو سکتی آدمی آدمی نہ پاک رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ غسلے کرتے وقت پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے اسراف سمجھتے ہیں فضول خرچی بلا وجے پانی طریقے سے اگر آدمی غسلے کرے تھے تو ایک بالٹی میں پون بالٹی میں ہاں غسلے ہو جائے اس سے بھی کم میں ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھائی لیٹر پانی سے مضوب کر لیا کرتے تھے ہاں غسل کر لیا کرتے تھے ڈھائی لیٹر پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے اور آدھا لیٹر پانی سے وزو کر لیا کرتے تھے تو اسراف سے بچنا چاہیے آدمی اگر صحیح طریقے سے کیونکہ پانی بدن پر لگنا ہے پہنچتا ہے اگر آپ نے ایک بار بھی اڈیل دیا تو ایک بالٹی بھی ڈال دیں گے تو بس کتنی دیر تک بدن پر پانی رکے گا رکے گا نہیں آپ نے لوٹے سے ڈالا اور تھوڑی مطلب دھار کے ساتھ ڈالا تب بھی وہی پانی رہے گا اور آپ نے ایک بار بھی ڈال دیا تو اسراف ہو گئے فضل خرچی ہو گئی اور آج اس دور میں اس دور میں بہت فضل خرچی کی جاتی ہے اور یہ پانی کا اسراف کرنا پانی کا جو ہے ہاں, پانی کا زیادہ بہانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی ابھی میں پھر اس کو ڈھونڈوں گا صحیح حدیث اس کو تحقیق کیا میں نے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ دیکھیے کہ پانی کتنی کثرت سے لوگ جو ہے استعمال کر رہے ہیں یعنی یا نبی صلاحیت میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پانی بہت زیادہ ضائع کریں گے آج دیکھ لیجیے کہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے بہت زیادہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ وضو کے وقت اگر آپ جو ہے یہاں پر وضو خانے میں کھڑے ہو جائیں فل ٹیب کھول دیتے ہیں نل پورا فل کھول دیتے ہیں لیتے کتنا ہے ایک چلو پانی ایک چلو پانی لیتے لیتے آدھا لیٹر پانی گر جاتا ہے پورے وضو کرتے کرتے ایک بالٹی اگر کوئی اس شخص شخص سے اندازہ کرنا چاہے تو فل ٹیپ کھول کر کے اس کے نیچے بالٹی رکھ دے اور وضو کرے وہ دیکھیں اس کے وضو ختم ہوتے ہوتے بالٹی بھر جائے گی اگر بھرے گی نہیں تب بھی کم از کم پانچ چھ لیٹر پانی اس میں آ جائے گا تو دیکھیں ایک لیٹر زیادہ زیادہ آدمی اگر بہت فراخ دلی کے ساتھ وضو کرنا چاہتا ہے تو ایک لیٹر پانی میں کر لیں اتنا ہی پانی لیتا ہے ایک چلو پانی لیتا ہے زیادہ نہیں لیتا ہے لیکن ایک چلو پانے کے لیے کئی چلو دس چلو بیس چلو جو ہے پانی ضائع کر دیتا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے جیسے دیکھیے جی بولیے ہاں دیکھیے پہلے ہاتھ دھوئیں گے یہ ہاتھ دھو لیا ہاتھ کس لیے دھویا جاتا ہے تاکہ پانی جب استعمال کریں ہم تو ہمارا ہاتھ اگر ہو سکتا ہے ہاتھ میں کچھ غلازت وغیرہ لگی ہو تو پانی ناپاک نہ ہونے پائے تو اس کو دھو لیں اس کو دھونے کے بعد پھر نیچے شرمگاہ کی صفائی کریں ہو گیا نیچے شرمگاہ کی صفائی کر لینے کے بعد پھر وضو کریں وضو کریں وضو کر لینے کے بعد جب وضو کر رہا ہے آدمی جب ہاتھ دھو لے ہاتھ دھونے کے بعد جب مسا کرنے کا وقت آئے تو مسا کرنے کے بجائے پانی لے کر کے اپنے سر پر ڈالے داہنے داہنے طرف بائیں طرف اور تین بار پانی ڈالے اور پھر پورے بدن پر پانی پہنچائے مل کر کے اچھی طرح سے جب آدمی پیر دھو کر کے فارغ ہوگا ہم سے باہر آ جائے گا تو دعا پڑے گا جی جی, جی. ہاں تو جو ہے ایک بار سے اگر صفائی ہو جائے تو ٹھیک ہے ایک بار دھو لے نہیں تین بار دھو اس کا ذکر نہیں ہے تین بار کا جی ہاں نے اہم سوال کیا کہ وضو کرتے وقت کیا ہماری شرمگاہ بند ہو یا کھلی رہے تب بھی ہمارا وضو ہو جائے گا تو وضو کے مکمل ہونے کے لیے شرمگاہ کا چھپانا ضروری نہیں ہے اگر آدمی ہمام میں ہے اور بغیر کچھ کور کیے ہوئے وضو کر نہا رہا ہے تو نیچے کا حصہ دھونے کے بعد پھر وضو کر لے اور وضو کر لینے کے بعد نہا لے اس کا وضو ہو جائے گا جیسے غسل ہو جائے گا ویسے وضو بھی ہو جائے گا جی سر پر تو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پانی ڈالنے میں داہنے اور بائیں کا خیال کیا کرتے تھے تو اگر آدمی سر کے علاوہ بدن پر پانی بہا رہا ہے تو اگر داہنے بائیں کا اہتمام کر لے تو بہتر ہے کیونکہ وہ بھی اس میں شامل ہے جی ہاں کہ سوال یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کیا کچھ ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے یا کوئی ایسی کتاب پڑھی جا سکتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو تو دیکھیں احتیاط بہتر ہے احتیاط بہتر ہے افسل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے سلام کیا آپ کو استنجا فرما رہے تھے شاید نہیں دیکھا ہوگا کہ استنجا کر رہے ہیں یا اس وقت نہیں معلوم رہا ہوگا صحابہ اب کر رہے تھے جب آپ فارغ ہوئے فارغ ہونے کے بعد آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے سلام کا جواب دیا تو یہ بھی بہتر ہے تو بہتر ہے کہ آدمی جو ہے جنابت کی جب حالت میں ہو تو احتیاط کرے اور جلد از جلد غسل کرنے کی کوشش کرے لیکن اگر کوئی شخص سے جنابت کی حالت میں کچھ کتاب پڑھ لیتا ہے یا کوئی ذکر کر لیتے مثال کے طور پر صبح اٹھا اور اس نے سونے کی بعد کی یا جاگنے کی دعا پڑھی الحمد للہ تنا یا آدمی ٹوائلٹ میں جانا, جانا چاہتا بسم اللہ اللہ پڑھا یا اس طرح کی گفتگو کی جس میں اللہ کا ذکر ہے یا عام جو دعائیں ہوتی ہیں دعا پڑھا تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے گناہ نہیں ملے گا گناہ نہیں ملے گا لیکن افضل ہے کہ آدمی جو ہے جہاں تک احتیاط ہو اس لے کر کے وہ کرے کیونکہ اس میں گناہ کی بات دیکھیے یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے جب تک آپ جنوبی نہیں ہوتے تھے جنابت کی حالت میں آپ نہیں پڑھایا کرتے تھے لیکن جنابت کی حالت میں بال سسکار آدمی کر سکتا ہے جی آپ کے بعد بچے کو پلا جی پلا سکتی سوال یہ ہے کہ کیا عورت ہاں جنابت کی حالت میں ہوتے ہوئے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا یہ کہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہانا ضروری ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے کوئی حرش نہیں شروع رات میں اگر کامیا ہاں بیوی نے ملاقات کی تو اب بچہ ہے چھوٹا شیرخار بچہ ہے ہاں اور عورت نے وضو نہیں کیا اس لیے نہیں کیا تو پلا سکتی ہے कोई हर्ष नहीं जी जब कुसल करते तो उसकी दुआ पहले शतक छुपा नहीं है जी कुल जब फर्ज हो गया जी शतक छुपा नहीं है तो उस वक्त कोई दुआ पड़ सकता है शतक छुपा नहीं है बिस्मिल्ला या वजू की दुआ हाँ अगर क्या कहते हैं आदमी آج کی طرح سے ہمام میں نہیں ہے صرف ہمام ہے اس میں ٹوائلٹ لیٹرین والا حصہ نہیں ہے صرف غسل خانہ ہے صرف واش روم ہے لیٹرین نہیں ہے اس میں تو اس میں کیا کہتے ہیں حرج نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بسم اللہ پڑھ لے یا اس میں نہا لینے کے بعد جو ہے زوبی دعا پڑھ لے البتہ اگر ہمام ہے ارے وہ ہے کیا نام ہے ٹوائلٹ ہے لیٹرین ہے آ, جی اٹیچ ہے تو اس میں نہ پڑھے گندی جگہ ہے وہ جی ہاں اگر اٹیچ باتھ روم اور ٹوائلٹ دونوں اٹیچ ہے تو اس آدمی کرے گا تو ہو جائے گا البتہ ذکر و اذکار اس میں نہ کرے باہر اللہ پڑھ کر کے جائے داخل ہو اور پھر آدمی گسرے سے فارغ ہو جائے ہو جاتا ہے البتہ اس کا خیال رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کے نہانے کا کوئی فائدہ نہ ہو کہ اس کے اوپر چھیٹیں پڑ رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں گندگی پڑ رہی ہے بھی وہیں پر ہے وہیں نہا رہا ہے اسی لیے آدمی ایسی جگہ پر جو ہے اگر نہا رہا ہے تو پانی وانی اکٹھا اگر ہو رہا ہے تو ایسی جگہ نہ نہائے لیکن اگر پانی اکٹھا نہیں ہو رہا ہے بہہ جا رہا عام طور سے ہوتا ہے بہ جاتا ہے پانی اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہ پاؤ آخر میں دھوئے اور جہاں تک اس کو امکان ہو کو چیٹ وغیرہ پڑی ہوگی تو اس کے گھٹنے تک دھونے پانی ڈال دے تو ہو جائے گا جو ہم سے پانی لے کر اپنا جو ہے جب مسے کا ٹائم آئے پونی ہو کر جب مسے کا ٹائم آئے تو پھر آپ سب سن نے نئے ہاتھ سے اپنا ہاں سر oh. پھر بائن ہوا oh. اور پھر تین بار اپنے جسم پر پانی ڈال دیا oh. یہ جو سر پہ ڈال دیا وہ سارے جسم پر آ گیا oh. اس کے بعد غسل کرنے کے بعد جب ختم کیا اس کے بعد میں گھوم گئی ابھی ہمیں بار بار اسی لیے سب سوال ہو رہے ہیں جی جی. اچھے طریقے سے یہ پہلے نہا لیا پہلے وزور کر لیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ اس لیے جناب کیسے کیا جاتا ہے اس لیے میں دوبارہ جائے ٹھیک اچھی بات اچھا ایک بات اور جب ہم جاتے ہیں جیسے پردہ جو ہوتے ہیں جی تو ایسا سنا ہے وضوب کے نہو یا نہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں وضو کر دو وزن ٹھیک ہے کتاب و وہ تو مجبوری ہوتی اس کے علاوہ جب پردے میں نہیں ہوتے چھت بھی ہے اس میں سب چھت پردے کے اندر ہے بس لباس نہیں ہے ادھر وضو کرتے ہیں تو وضو ہو جائے گا وضو ہو جائے گا پاک صاف ہے جیسے جمعہ کا غسل ہے یا ویسے گرمی لگ رہی ہے اس کو غسل ہے جی جی نہیں دیکھیے اگر کس طرح سے آدمی نے کیا ہے جیسے عام نارمل آدمی یہی کرتا ہے نارمل آدمی کرتا ہے کہ پہلے نیچ، نیچے والے حصے میں صابن وغیرہ لگاتا ہے اور اس کے بعد پھر اوپر والے حصے میں لگاتا ہے اسی طریقے پر اگر غسل آدمی کرے کہ پہلے نیچے والے حصے کو صاف کر لے صابن وابن لگا کر کے پھر وضو کرے وضو کر کے پھر پورا نہا تو اب اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ دوبارہ اس کو وضو کی ضرورت نہیں اس کا وضو ہو گیا <تصفيق> یہ بھی ایک بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے کہ آدمی نے اگر جو ہے غسل کر لیا پورا غسل کر لیا تو وضو چھوٹی تہارت ہے غسل بڑی تہارت تو چھوٹی تہارت میں بڑی تہارت داخل ہو جاتی ہے چھوٹی تہارت میں بڑی تہارت داخل ہو جاتی ہے اگر نیت کر لیا ہے آدمی نے وضو کی تو اس کا وضو ہو جائے گا اب اس میں مسئلہ ایک یہ ہے مسئلہ ایک یہ ہے کہ آدمی نے اگر نہا لیا کلّی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا کلّی نہیں کیا تو یہ ایک دونوں چیزیں رہ جاتی ہیں نارمل جو غسلے میں لیکن آدمی تو کلّی کرتا ہے صفائی کرتا ہے تو بہتر یہ ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا ویسے ہی ہم عام غسلے کریں تو اس میں اشکال ختم ہو جائے گا اس میں اشکال ختم ہو جائے گا یا آدمی کو جو ہے کہ آدمی نیچے والا حصہ پہلے صاف کر لے اس کے بعد جو ہے ہاں وضو کر کے پھر پورا نہا لے تو اس طرح سے اس کا وضو بھی رہے گا اور اس لیے بھی ہو جائے گا ہاں جی ہاں اس میں دیکھیے دیکھیے ہم آپ کو بتائیں میں نے اسی وجہ سے کہا کہ دوسری حدیث میں ہے میں نے کہا کہ دوسری حدیث میں ہے یہ سر نبی داود کی روایت ہے کہ جس میں اسی وجہ سے آپ کی اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ مزید وضاحت دیکھیے اس میں فوائد اور مسائل میں لکھ دیا ہے کہ اس حدیث میں کچھ پہلو وضاحت طلب ہیں یعنی کچھ چیزیں اس میں مزید وضاحت کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے اس, اس, اس میں جو ہے اس میں جو ہے وہ مسا والی بات جو ہے کہ مسا کرنے کے بجائے پانی ڈالتے تھے ایک لفظ تو لفظ ہے کہ وضو کیا وضو کیا تو اس میں دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ مسا کرتے کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالتے تھے سر تو یہ کرنا ہے چلیے آگے چلتے ہیں جی نہیں ثابت نہیں ہے تو مسا کرنے کے بجائے ہم کو وقت ہوں گے ہاں جی جی خاص جو ہے وہ جڑ آگے بات آئے گی عورتوں کے مسلے کے تعلق سے, ہو تو جو ہے میں جی دو سے کپڑا ہو جاتا ہے نہیں جہاں پر وہ چیز لگی ہے آپ اس کو دھو ڈالیں گے تو کافی ہے پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں نہیں نہیں جسم کی بات ہے کہ پورے جسم کو دھونا ہے آپ کو نہانا لیکن کپڑے کو جہاں وہ چیز لگی ہے وہاں اس کو دھو لینا ہے ٹھیک ہے کچھ سوال کر رہے تھے آج کل شاور کا استعمال جی جی جی تو نہا سکتے ہیں بس یہ شاور میں بھی اگر آدمی استعمال کرے اس کو تو داہنے اور بائیں کا تھوڑا خیال کر لیں اور کیا سننا تھے نہیں بیٹھنا اور کھڑے ہونے کا کوئی ذکر نہیں نہیں وہ ثابت نہیں ان کا کہنے کا یہ ہے کہ جب نہا واہ لیتے آخر میں تو پھر آخر میں جب تین بار پانی ڈالتے ہیں تو کہتے اشحد اللہ اللہ اللہ اشد اللہ محمد البدال رسول پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا ثبوت نہیں کلمہ شہادت پڑھنے کا آپ کہہ رہے ہیں کے نبی <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم کے بسلے کے بیان میں کہیں بھی جو ہے بیٹھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے ثبوت نہیں تو آدمی جیسا مناسب سمجھتا ہو کھڑے ہو کر کے نہا لے بیٹھ کر کے نہا لے کوئی ایسی چیز نہیں <سؤال> نہیں ٹوائلٹ کے اندر اگر داخل ہو گیا ہے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے یا تو اگر ممکن ہو تو اس کو دروازہ کھول کے باہر آئے اور باہر پڑھ کر کے تب اندر جائے اور نہیں ہے تو پھر کیا کہتے ہیں ہم اس سے غلطی ہو گئی بھول گیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم